الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد خير لا سبيل الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقوسكم أهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 م ظوک شوق نال محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ظوک نال چہ یاد نال پڑو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یار معزز دوستو بزرگوں بلیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمادی حمد و اور حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد آج جانا مشکی فریاد ہے کہ مولا تعالی جل وعلا نفس و شیطان انسان دے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات تھا فرماوے اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو جسمانی روحانی زمینی آسمانی ناغہانی آفات مصیبات بلیات محل کمراج تو دی رحمدی دائمی پناہ نجات شفات آ فرمان برادر مکرم جناب حافظ قاری قبلہ محترم مظفر حسین صاحب چشتی آپ دے مدرسہ شریف دے مدرس برادرم قبلہ قاری محمد ارشد صاحب جنہاں نے حسب توفیق اپنے بیٹے واسطے مننی ہوئی منت نا کردی ہو محفل پاک کا اہتمام فرمایا ہے و تعالی جل شانو اس محفل اپنی پیر قبول فرما کے بلا برادرم کاری محمد ارشد صاحب پترا دی اور انہوں نے نیک آ واسطے امریک خزری افاقا دوستو وقت کافی ہو گیا ہے لنگر شریف بھی تھوڑا انتظار کر رہے ہے توجہ نال سنو گے تو وقت تھوڑا لوگ جی تشا ٹکاؤ والا کام کیا میں مڑ لمکا کام کر لینا نظراں اگاں ادھر رہا نا تو مڑ دا کتھے ہی ٹھیک یہ بہتر ہے دو چار مسئلے غور نال سن لو دنال غور نال ایک تو ای فائدہ ہونا ہے کہ تھوڑی جلدی جان چھٹ جانی ساڑی قوم تے دین تو دین جان سن دی پھر تے دوسرا یہ فائدہ یہ ہونا ہے کہ نال بیٹھو گے تو ان شاء اللہ عزیز یہ تو مڑ ٹگاؤ والا کام ہو گیا ایڈا وسی مجما پچھلے بھی سارے سارے زوکھالا خوش بہان اللہ ہوں پتا لگے نا میں جاگ دے بچے بول سوتے ان شاء اللہ کام تھا دونوں کا جلدی ہو جائے قرآن مجید دیاں دو آیات بیانات پڑی ایک آیا یہ مقدسہ دے اندر مولا نے شکر کا بیان فرمایا دوسری آیت کے اندر مولا سونے نے آلو ایال دی تربیت کا بیان فرمایا کیونکہ موقع اس طرح کا تو میں موقع دی مناسبت نال جناب دے سامنے جس موضوع تلام کرا اس کا عنوان ہے ادھر میرے ہلو ادھر کو نویں شہ آئی کمال ہو گئی ہے میرے موضوع کا عنوان کہ نعمت اولاد نعمت اولاد کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے یعنی رب سونا بندے نو نعمت تھا فرماوے اور وہ او خصوصی اولاد والی اس نعمت مولا سننے کا شکریہ آد سب تو پہلے شکر دا ماننا سمجھو کہ, کہ شکر کن آخر جائے زبان نال کہہ دینا اے شکر نہیں ہے اساڈی قوم دین اسلام تو جد دی باغی ہو یہ توں دی یہ فارغ البال ہو گئی با کئیوں دکار آویں نا دکار آویں دکار لے کے آدھے الحمد للہ حالانکہ دکار دے دیکار الحمدللہ پڑھنا کیوں اس واسطے کہ جی دے سیر ہون دی علامت رج جان علامت سیر ہون کی علامت اور محبوبے خدا نے فرمایا میں تو کدی رج کے روٹی کھا دی نہیں جی فرمائی تو کی جانے بیچاری قوم کے شکریہ کنوں آخیا ہے اور ادا کیتا جا ہے اور یہ دا طریقہ کی تو بات سمجھنا کہ ہر او نعمت جہی مولا سونا آتا فرماوے ہر نعمت دے شکریہ لازم ہے ہر نعمت دے شکر لازم کیوں؟ مولا سونے نے فرمایا تسی شکر کرو گے تو میں اضافہ فرما دیا تو جے تھی انکار والے تو پھر میری پکڑ بڑی بڑے سست بیٹھے ہو یار بڑے ہو میرے خیال یہ تاری وسطی چ میں پہلی دفعہ آیا تو لگتا ساروں کا میں کرزا دینا خیر سبحان اللہ. تو ہر نعمت دے اتر شکر ادا کرنا ایک شکر کیون ادا ہے محض زبان سے کہہ دینا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے اس طرح شکر ادا با میں لکھاں دفعہ کہہ دے زبان ہزار مرتبہ کہہ دے شکریہ دوجو لی یہ فرمائی حیران تو مسئلہ جی پہلی دفس ہونا پر یہ قصور میرا نہیں ہے تو اپنا قصور تو جو ہے خالی زبان کہہ دینا خالی زبان کہہ دینا یہ شکر ادا یار دے نہیں شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ بزرگ نے رب سونے نے جو نعمت عطا فرمائیے اس نعمت کی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے پھر شکر ادا توجہ <تصفيق> نہیں خالی زبان اپنی تھی نا دیگا مانجا پھیر گے ہو ڈکار مارے سات گزاں غلط طریقہ ہے امام غدالی فرماتے ہیں فرمایا تیرے کھانے کا شکریہ یہ ہے تیرے کھانے پینے کا شکریہ یہ ہے کہ جب تک تیرے پیٹ میں راز کا رشک رہے تب تک تو اس کی نافرمانی نہ نا کرجہ لیجیے فرمائیے یہ سات کہہ دیں گا ڈیکار مار کے الحمد للہ کہہ دینا کوئی شکریہ نہیں شکریہ اے بے رب سونے نے جو نعمت اتا فرمائیے اونو رب رسول دی مرضی دے مطابق استعمال کر لینا یہ شکریہ اے. میں مثال دینا انہیں اکھ دی فلم ڈراما کنجری نیکنا غیر محرم عورتوں بے, بے پردگی بے بے بے بے بردگی بردگی یا مردوں مرد محرم مرداں دا غیر محرم عورتوں کام سارے کر کے مڑ آخنا مولا تیرا شکر ہے اس کو شکر نہیں کہتے آنکھ کہ دیتی ہے, ہے، دی مرضی کے مطابق استعمال کیتا جائے یعنی انہیں آنکھ دیتی ہے اپنے محبوب کی زیارت لئی دیتی ہے۔ انہیں آخ دیتی ہے اپنے قرآن پڑھنے دیتی ہے اپنے جائبات دیتی گالاں کھن واستے یا کسی کی گیمت گلا مہنا جناب بکواس ہاتھ بکن واسطے انہیں نہیں د زبانے ادا فرمائی ہے قرآن کی تلاوت کا میرا ذکر کر دا میرے محبوب کا ہر نعمت دا کوئی نہ کوئی رب رسول دے نزدیک مقصد ضرور ہے ہر نعمت دا شکریہ ہوئے گا جدو رب رسول دے مقصد دے مطابق استعمال ہو سمجھ آئی جی کوئی نا؟ تو مولا سونے نے اولاد والی نعمت بھی فرمائی اے ماں باپ دا میل جول یہ تو اس نے ایک خالی ذریعہ بنایا باقی حقیقت دے اندر تے خالق و مالک ہوئی ہے تو جو اولاد فرمائیے اولاد والی نعمت دا شکریہ کدوں ادا گا یہ ادو ادا گا جدوں اپنی اولاد لوں رب رسول دی مرضی دے مطابق ان مرضی مطابق دی پرورش دی مردی دے پرورش ہوتاب یہ استعمال ہوزی مطابق اس تعلیم دی, دی مرضی مطابق پروان چڑھایا جائے اور جھے وہ کہ لایا جائے وگرنا لائن کفر من ان آدابی لشدی جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے توجہ لیں گے فرمائی لائن شکر تم لازیت نمب لائن کفر تم اندابی مولا سونا فرماؤں فرمایا اگر تسا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تھوڑی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیا گنکفر تم ان لش اگر انکار کرو گے انکار کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت جی مولا سونے نے وعدے دسیا گے کہ انکار نہ کریا جے، میری ہر نعمت شکریہ دا کریا جے، دے اتنے شکریہ ادا کر فائدے ہوکری ادا کرو گے نمتوں دے اندر بھی اضافہ فرو رحمت بھی فرماوا گا فضل بھی گا گمت بھی بھاوا گا اپنے انعام دی بارش بھی بساگا وغیرہ والا فل تم از لگان الکار کی اگر تو انکار سنکار پھر میری پکڑ سخت جی میرا دال سخت جی انکار والوں نہ بنیا جے انکار والوں بنیا جے ہر نعمت کے شکریہ مفسرین ادا نے پرانے پاک اس طرح فشارا فرما رہا وے مولا سونا یہ دس رہا وے مولا نے اس طرح فشارا فرما جائے ای میری مخلوق اے ایملو جو نعمت میں تھوڑا فرماوا اس نعمت نیری مرضی کے مطابق استعمال جے جتھے میں, میں منا کر دیا اتوں میری نعمت لو بچا لیا اور ایڈا واعم ہے وڈی رحمت پاک نبی سرور دے فرما میرا سونا نبی فرما فرمایا جڑا بندہ ہو تین دی چیزوں کی جنت دی زمانت میں محمد دین رب سونے دی, دی مرضی دے مطابق استعمال کرن دا کردلا جنت دے دے دے دے دے دے دے دے شاہ بار کرتے سونے کی تین میرے آقا نامدار نے فرمایا فرمایا ایک نظر دوسری زبان تیسری شرما فرمایا جڑا یہ تین چیزوں کی زمانت منو جنت کی زمانت میں محمد دینا کی مطلب محدثین فرما نے فرمائی نبی سونے نے فرمایا کہ مرضی کے مطابق چلے زبان میری مرضی مطابق حلے شرمدار میری مرضی مطابق استعمال ہوے آ جنت کی زمانت لے لو اکھ میری مرضی چلاؤ زبان میری مرضی چلاؤ شرم گا میری مرمی چلاؤ جیندے آئی جنت ٹکٹ میرے تھوڑے زندہ باد توجہ آیا تو بہ جاؤ یار بہ جاؤ تھے جاؤ بناؤ بڑی دلچسپ گل تھوڑا لیکن توجہ نال سننا تھوڑا کام میرے آخا امامدار فرما فرمایا جے جی اکھ میری مرضی دے مطابق چلے زبان میری مرضی دے مطابق چلے شرم کا میری مرضی مطابق استعمال ہوے ہو ان تین چیزوں کا رب رسول دی مرضی خلاف استعمال نہ ہو جنت میں دس گل چاکی کوئی مولا سونے نے جنو جنت کا مالک بڑا ہے ضرور جنت بن سکتا سونا فرماوے جنت میں پیا مکھے جنت میں د سٹھ ہزار پیا نات خون آخے جنت میں دڑھ ل چاڑے جنا چیٹا لکھے ہوا محفل دبیچی جنت دبے ٹپا آدھے ہاں جی سننے والے سارے جنتی دے تسیت ویران ہوئی جس قوم پتا جنت محفل میں کیا پوتر جنت نہیں تسا نہیں تھی جنت ونڈنی بندے پتر بن کے مسیح چند تحفل جنت ونڈیاں نے مسیطا ہی چڑ دیتی تو وجہ فرمائی یار تھولہ کی ہے مرد ضرور کیوں بھائی ارشد صاحب آ دائم با موڑ میروج آ گئی ہے تول ہے بھائی اچھا چپ کر جائیے مولوی بھی چوپ کر جانا پر میں اللہ مولویا پچھلے بھی بولو چل تو چائنا نے بڑی سستی سرخی بنا دیتی ہے آج لے گئی تھوڑے ہونٹاں دودھ نمی لے دیا گا بول بو بول بو سب جنت ونڈے نات خون ونڈے مڑ نہ ملیا جے سوڑا کبھی جنتی آڑ سے کی کوئی مڑ سے پاکے जड़ा उक करे इमान उक की गुंजैशी पर कारोबारी मुला जिन्ह ने दीन कारोबार बनाए कारोबारी रात फूलू जिन्हने दीन कारोबार बनाए گل نہیں کر رہے وہ گل کر رہا میں محمد پاپ آ فرما نے فرماجانے جدت کی ضمانت میں دیا قربان جاوا جانا جانا سد گے جاوا پتا لگ جا سر رب سونے دیا دیجیے وہ مردی کے مطابق لان کے اندر بدلا ضرور اور وہ بدلا جنت ہے وہ آم بدلا نہیں آم انعام نہیں وہ انام ان ان بڑا وا بدلا بڑا ہے رب سونے نے ہر کسی نہ کسی مطلب رکھی ہے کسی نے کسی مقصد لائی رکھی ہے مولا سونے نے کسی نعمت نو بے چاہ نہیں بنایا کوئی نعمت بے مقصد نہیں بنا خدا جی کسم کر کے تم بیٹھے ہوں اچھا اپنی نعمتوں کے مقصد ہو تو کوئی فطرت والا اللہ کا بلی جان دے مولا نے کہڑی نعمت نو مقصد لائی پیدا فروایا اقبال فرماؤں قلندر اقبال فرماؤد فرمایا فطرت کے کی کرتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نی یا بندہ ہے سہارا یا مر دیکھوستانی یا بندہ سہار یا مرید دے اقبال بال فرم فطرت دے مقاصد لوں فطرت دے مقاصد ن سلمان فارسی جی سمجھ سکتے سلمان فارسی جے یا امام آدما ابو حنیفہ جے پرانا سو میرے کی پتا رب سونے نے کہڑی نعمت نسلی بنایا جائے ادا کیسم کر دوں آل پیسے والی نعمت سان پتا رب نے بنا ہے کیوں پتا لگ جاؤ ادیو رب رسول کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرتے کدی خسریا دیں گے کدی تاڑی بنا تے کدی کچریاں نہ دیں کدی سریت کی خلاف دردی سے نہ لوگ رب نے खिलाफ भी इस्तेमाल करने रब ने सू खा दिता खाने वाली नियमत का भी एहसास नहीं रब ने क्यों दिता कर्बान जाव हदीस बाग के खाने वाली नियमत खाने वाली नियमत का मकसद बयान कर देना रब ने खाना दिता موجا کریے آیاشیا کریے رج کے کھائیے والی کباب کے اتو شرابا پیے من ساری رات جنا رب نے چ لگا علی دولت کیوں ہے खाने इसलिए दिखती है कि लक सीधा रवे तू सा चुके आ रही तो फरमाईला ने अख वाली ने मतवी मकसद नाली है जुबान वाली ने मतवी मकसद नाली है खनवी मकसद न लाए ने مولا نے شرم کیا دیاب بھی مقصد لے لا دیا کوئی جدو نعمت کوئی نعمت کوئی رب رسول دی مردی دے خلاف استعمال او, ناشکری او شکر بن سکتا مولا سونے اوے اولاد علی نعمت بھی ہتا فرمائیے اولاد والی بھی مولا نے کسے مقصد لیا فرمائیے بے مقصد, نہیں فرمائی مقصد فرمائی دا بھی بڑا, بڑا مقصد مقصد کی ہے مولا نے اولاد کیوں ہے تاکہ تاکہ اے نو میری مرضی دے مطابق میری مرضی دے مطابق ہو جے اے, اے پیر باہو بنے میرے علی بنے اے فرید بنے تین بن عمران خان بنا تو, تو, تو سر سید بنا یہ تلاڑی بنا فلم جنابے والی ادار بنا ساتو نے جنت نے پیچھے چلا تو لے فرمائی जड़ा बंदा पुत्र जम्मन ते मिलाद करावे पुत्र जमन मिलाद करावे धी जमणे करे ते जुबान ना लाखा खे मौला शुक्र के पुत्र दे बारे इरादा रखी खड़ा हो तू बया थानेदार बना वे मास्टर बनावगा इनू बी ए पढ़ावगा जनाबे वाली एम ए पढ़ावगा इन डिग्री पढ़ावगा फला डिग्री बनावगा मौला फरमा मौला फरमा दे बूटा मै लाए बूटा मै مردی بھی میری چلے گی میری مردی دے مطابق نہ چلے آو. مل سائیں دیا ٹھہرے نگا کر سکنا مڑے چھان نہیں کرنی بوٹے دا مقصد چھاں کرنا اولاد دا مقصد ماں باپ دا سہارا بننا ماں باپ دا عزت احترام کرنا شکایت کر د کوئی آخد میری دھی نت گئی نات نہیں گئی کئی نات گئی کئیوں پتر کھڑے دیا گئی بھی حل نہ ہو مسی جائے آخری حال مولوی صاحب مسیطے وال گئے دو پوٹھے سیدے سجدے دے کے مولوی مولوی صاحب آدھا چاچا میںلس <متنی> <متنی> جلسے جلسے با بابا ہوئے ستر سال میرے اگے رو پیا مولوی صاحب دعا کر مجھے پتر مار در نہیں رہن دینا میں آ بابا جی پتر تعلیم کیڑی پڑھائی آخیا میں اپنی جائیداد ویچ کے انہوں چودہ پڑھائی میں آخر بابا انہوں چودہ ہوا چودہ سال بعد جنوں اے نہیں پتہ لگا میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے آداب کی نے یہ بولنا کال بیٹھنا جنوب اے نہیں سمجھ آئی یہ تعلیم ہے یا جہالت تو نہیں جی فرمائی ہوئے خدا کی قسم کر گیا نا ہوں محلہ سونے نے محلہ سونے نے تیری گوٹ سکی سی کول اولاد کی نعمت نہیں سی ادو دعاوا کر دسا مولا فرماتا فرماتا فرما, تا فرما, تا فرما, تا فرما, تا فرما تا جس ویل مولا نے فرما دتی حق تو پہلے اپنی اولاد ناگے او دار بناؤ جنہیں عطا فرمائی کیوں؟ ایک باغ دا مالی ہے ایک باغ دا مالک ہے مالی اور مالک اور مالک نو پتا ہوتا اے بوٹا کنا قیمتی ہے کہو جہ فل بوٹی ت اس بوٹی غوث پاک ورگی فل اگنے نے اس بوٹی تو خواجہ مال بوٹیاں کی قدر کی مالی کو کی پتا مالی نو کی پتا وہ چ نوکر وہ مزدور مالک کی مرضی دے مطابق چلنا جیسے مالک نے اے اس بوٹے پانی دوٹے نو پانی دین ان پانی پا دے مالک نے آخنا یار آ سوٹے غلط خلا گلت اے جی کٹ دے जे माली अपनी मर्जी करेक मालिक माली अपनी मर्जी करे मालिक आखेगा जाओ माली रहे अच्छा مالی کرے اپنی مرضی مالک مالی رکھے گا سچی دسیا جی مردی تھی جی فرمائی مولا سونے میں یہ ساڈی دے اندر جڑے بوٹے لائے باغے باغے آدمیت دا مالک کون ہے سچی دسیا جی پچھلے شرمائی بیٹھے ہو اس باغ انسانیت اور آدمیت دا مالک کون ہے مولا سونا آپ دے ہوئے مالی تو نہیں جو فرمائی جیڑا جا مالی ہو مالک دی مرضی دے مطابق چلے اپنی مرضی کر سکتا کر سکتا کیوں مالیو لے آخر مالک دی مرضی دے مطابق پانی لاوے مالی او پانی دینا بھر بھر مشق پاوے تکلیف ہے تو میں بس کر دوں بھائی کوئی بھی بند بند میں بس کر دوں پھر نہ میرے دے وہ مولوی سارا ٹائم لے گیا کسے بندے دا دل ہے وہ مولوی اتنے بس کر دے ہاتھ کھڑا کرے میں بس کر دوں مڑ بہو فرویا مالی پانی د mm <laughs> فلا فلا مالی پانی دے مالک مرنیبک دے, مطابق دے پیر باہو ورگے کوئی پودا بن گئی کوئی پودا بن دابے فرید, کوئی ملان فرید جنہا پاک جی جرابے بن گئی گلام فرید جہاں کا پاک پتا نہ پیا وسلے کی بلا اے او پودے نے جنہوں مولا سونے دی مرضی دے مطابق پانی ملے رب سونے کی مرضی مطابق پرورش ہوئی ہے حضرت ساحل بنا عبداللہ اللہ تستری اللہ دے ولی گزرے نے آ پانی ہے ہر بوٹے نا اپنا پانی دے دے جا بوٹا نفیس حضرت تصری آپ چھوٹے جہ مجلا استاد کاری مظفر حکم فرمایا نہیں بن جانے آکر د خربوزے نہیں لگتے ہاں جی وہ انگور نہیں لگتے ککر کے کنڈے لگتے نے انگور لگتے نے اپنی توجہ ہے اے بڑی محنت لگتی بڑی محنت لگتی حکیم سنائی فرما دور دورہا پا یق پا مرد حق پیتا شبت سدیاں لگ دور سو سالی دور ہا پائی مرد حق پیدا شبدی اے با یزید تو ویس کرنی ہے اے جڑے بوٹے بڑائی تے پیدا ہو سدی لگ بڑی محنت لگتی ہے بڑی محنت لگتی ہے یہ نہیں پیدا ہو جانے گروان یا حدرت ساحل مسکری آپ سرکار چھوٹے گئے سن چھوٹے گئے سن سی خاتو نے جنت کی ہوئیے ہو سنالیے بولن بولی آئیے بولن دیک ایک دے لے اما جی مجھے فلاں ضرورت فروغ میں میرے کوئی شہ نہیں آ تینوں راستہ میں دسیا چیزاں تینوں لب جھوٹ جہ اما پاک نے آپ پڑھیا وضو کروایا وضو کروا کے مسلا بچھایا مسلا بچھا منہ شریفر گر جا ہے پہ سجدے دے اندر چکا برتن لب بھی بار اندر آ مولا میں تیرا بندہ ہوں میرا سوال پورا کر حضرت سال بن عبداللہ اللہ تستری نے جدو یہ کام کیا اما پاک نے اوہی ہوئی شاید پیچھوں مسلے ہیٹ رکھ لیتی یہ بھی دن کا طریقہ سج د چ ہو چاہو آمان جی کوئی شہ نہیں لبی فرمایا پترا مسلے مسلے موجود ہے حضرت سال عبداللہ عبد نے طریقہ ہی تری لیا جدو کسی شے کی لوڑ پیجو کرنا مسلا بھی سونے آخیا مفتاجیاں ہی مک گئی نے مسلا بھی چھونا امبا پاک نے مسلے دے, دے دی ایک دن اتفاق بنے بی بی پاک گھر نہیں ہیں سال بنا بدلولہ تسری آئے آئے سہرت پہ ازو کیتے مسلہ بھی چھا اما پاک رکھنی سی اما کوئی نیٹ جے اما کوئی نہیں مولا نے فرمایا میری راہ دلایا لے میں شرمائی چ رکھا اپنے سجا فرما جائے سوال کی تک سوال لال سی اج سوال چیزاں سو آئی نے اما پاک واپس آئی نے چیزیں ویخ کے حیران ہو جی فرماؤں نے پوترا جی راہ سوال میرے کر دے نے جس بار راہ نے فرمایا مینو اما پا کال آدت تو نہ رب سونے دے ذکر کی چس لگ گئی تے انج چس لگی کہ مڑ مینو ہوئی پاسا چنگا ہی نہ لگا میں اسے پاس لگ گیا وقت آیا مولا سونے نے اپنا برگزی کا مکر ربن کا بڑا آئی پانی دینا ایک آپ پانی د <laughs> पानी देने दे पर दिवादे मास्टर हथों में आखिया मतमरी बुलाय माली तैन मरा तू आने मास्टराओंद्रे क्रम साढ़ा भी लाइन ओ आंदाओ ور پتا نل کالتا پورے نل چلتے تو یورپ کا نلکا چلتا آنا پانی ایسا دینا نہ مراد بھی سپرے رلا کے وہ تھڈو جس ویلے جڑا چ پہ آ جان نہیں ہوتے تو پیو نو کھڈو آخری سٹا واہ ماسٹر تیرے پانی تو جائے پانی دو نیڈی اما نو آخی میں پیو ڈیڈی اما لےڈی نسل پہ اپنے آپ توجہ لی فرمائی پو نو آخنا پیو نو آخنا چٹاپا ماسٹر نے دے پانی کمالی انتا اپنا رب نے فرمایا بوٹا میں لایا پانی نفیس بات فرمائی آ, پانی دے لا, الہا لا الہا اللہ محمد رسون جتھے میں آنکھاں اتے لا جیڑی ٹھہنی میری مرضی دے مطابق ہوے ان باقی کپ دے یاد ouais اے رکھا جی اے اولاد جم لینا اے کوئی بڑا کام نہیں منہ لکھا آخنا دے پکا کے ونڈ چھڑنا اے کوئی شکریہ نہیں اولاد کی نعمت کا شکریہ وہ سدا ہے جس نے اپنی اولادوں رب سونے کا دا تابے دار چھپڑا بس کرو تو یار مڑ نرد ہو جانا یہاں بس ہی کر د تتا میں آیا پتہ تاہور او لاہور کافر بنتا کلر یار تھوڈ کوئی یہ بندہ ہے جیڑا میری دعوت قبول کرے لاہور دی ٹکر بھی کماواں گا بسترہ بھی دا صرف سفر کر کے آ گیا میرے سفر کا تصیں خیال نہیں رکھیا اپنے ٹائم دا خیال رکھی بچے تھوڑی بڑی مہربانی کہ تس میری قدر پہچانی ٹھیک ہے میں اپنی گلے ہی اختتام کرنا وہ اچھی بدام والے بند کر بھائی کوئی آن والا ہوے کوئی جان والا ہو ساڈا ایک مطلب دین مستفا ساڈا مطلب نہ پورا ہو ساڈے آمن کا کوئی فائدہ نہیں میرے کو ٹماٹر کی ریڑی کوئی نہیں, میرے گولوی، دی کوئی نہیں. میں تسا نہ خریدے تو خراب ہو جان گے ہاں نہیں میں کسی اور سنا لوگ بس ٹھیک ہے شیئر بھی ہو گئے سب کچھ ہوگا شیر کی سنا وا پائی شرم نہیں غیرت نہیں ہاں امن اللہ دنیا